سورت الدہر اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیابہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے الم یقل الفتمنی یمنا سما خلق آپ نے دیکھ لیا اب دیکھیے بسم اللہ رحمان رحیم ہل اطا علن انسان ہی نہرم یپن شیم کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے اس دمانے میں سے ہی انسان نکلا ہے نا اُلجمے سے تو ہے مانندے ہو باب تو کلز میں ٹائم اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے اسی سے ہم ابڑ کر آئے ہیں حلطا عالل انسان ہی نم یقن شیم مزکورہ قابل ذکر شہ ہی نہیں تھا وہ کوئی پسند کرتا ہے اس کو ذکر کرنا اب کیا کرے قرآن میں تو لفظ آتا ہے اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو کیا جائے اس چیز سے لم یقن شیم مزکورہ وہ شہر جو زبان سے لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا گیا ان کا خلق مند انسان امن ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بلے گلے سے اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے جبکہ معلوم نہیں تھا امشاج میرا جلا مرد کی طرف سے اس پر آ رہا ہے ماں کی طرف سے اوبم آ رہا ہے ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائبوٹ وجود میں آتا نبتلی ہے اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں لطفہ اور علقہ اور مزغہ ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لئے پرکھنے کے لیے ابتلاح کے لیے فجال نہ ہو سمی پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا انا حد نہ اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے ایمان ہے ہماری روح کے اندر حدینا ہو ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر ایک اسے اظاہری آنکھ دی ہے ایک باتویں آنکھ بھی دی ہے اسے روپی ہے اس میں امنا ہدینہ سبیر اس کے بعد اس کو آزادی دے دی ہے. اما شاکرم و اما کا چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے نہ شکرہ ہو کر البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا امنا آتنا دل کافری نہ صلاسلہ و, و مساعرہ کاجروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور ٹوک اور دہتی ہوئی آگ اس کے برق ان میں لبرارا یشنب من کاسم کانا میرا جا کافورا ہمارے ریپو کار بندے جو ہوں گے وہ, وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی ملونی ہوگی شراب تہو اور اس میں کافور ملی ہوئی اہم یشنب بہا یہ اللہ عفت تفجیرہ اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر جس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے اور وہ چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے یوں فون وہ نظر کو پورا کرتے ہیں وہ یقاکون یومن کا نہ شرح اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شہ قیامت کا دن وہ یو تیمون کام الخب نہیں مسکینم و اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے الر دونوں تنظیمے کے اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا یا اس کھانے یا مال کی محبت کے الگ رنگ کھلاتے ہیں نفس میں تو اس کے بخل ہے شوح ہے لیکن یہ جو شوہ کے خلاف وہ کام کر رہا ہے ہل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر متصدقین ان المصدقین والمصدقات مصدقات وکرا قرضہ مسکین مسکینا یتیم انگا اسیرا مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو انما نمانوں کے مکمل و یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لاز احید و من کم جزام و آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلا چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم تو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا نقاب ال ربرہ یومنا ابوسن کم ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی کم تریرا ابوسن کم تریرا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو وہ سے کم تری وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی ببا اللَّهُ اللہ شر رضا تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لے گا بلکہ ہوں وَسُرُورًا اور ان کو ملاقات کرا دے گا ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی تڑ تازگی اور سرور اور مسورت بجا ہوں بے مصبر ہوں بدلا دے گا انہیں ان کیا دنیا میں حلال پر اتفاق کیا بے فرائض ادا کیے چاہے فاتح آ گئے چاہے جان دینی پڑ گئی تو اس کے ان سبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لیے ہریر ریشم پوشاک کے لیے پہننے کے لیے متقی نفیہ آڈر لڑائی ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر لاجراؤ نفیحہ شمسم و لزم ہریرا نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھل کی جب ہریر بہت سخت سردی جن میں کم کبھی تاری ہو جائے دھوپ جو ہے سخت تیز گرم یہ شکل ہوگی نہیں گوتدل موسم ہر وقت بان یتن والے اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے جکے ہوئے ہوں گے بس دزت قطب وہاں اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف ڈٹکے ہوئے ہوں گے وہ یہ کاب والے ہی کا اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے وہ ایسے برتن لے کے چاندی کے ہوں گے اور ایسے آپ خورے یا کپ کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے لیکن یہ شیشہ شیشہ نہیں ہوگا کواری من ذتین چاندی یہ ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے بارے میں من منفرد ذتین تقدیرہ جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور باپ بنا کر رکھے گئے ہیں ان لوگوں نے بنا دیے بھائی اس فون افیہ کاسن کا مزاجوہا گنجبیر پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سوٹ کی این یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل سبیر بھائی یتوف والے ہیں مردان اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے وہ چھوکرے وہ ان کے بوائز ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے اظہار آئے تو ہم ہنسے تو ہم اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لو موتی ہے بکھرے ہوئے وہ بھی دیہات خوبصورت ہوں گے وزار آیا تھا سما رہا تھا نئیمہ محبوکر کبھی جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان بندوں کو آب و سندن خوبروں وستہ ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک رسم کے سبز و استرک اور گاڑھے کے نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس اہلو اثار ربین خزا اور انہیں کندر پہنائے جائیں گے چالی کے وہ سکاہم رب ہوں شراب التہ اور پلائے گا ان کا پروت پاک مشروب شراب جو پاک ان نہاد کان الکم جزان اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے وہ کان سا اور یقینا آپ کی جند و جہد آپ کی بھاگ دور دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہ سفل ہوئی مقبول ہو گئی اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلنے میں ملی نز النا لے کر قرآن تنظیل اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنظیل تھوڑا تھوڑا کر کے فصبی لہک میں ربے کا بس انتظار کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا یعنی آپ جلدی نہ کیجیے وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا ولا تو بہ لسانہ لتا جب نہ جمع قرآن ہم نے بطور تنظیل ہی ناویل کرنا ہے تو آپ ذرا کیا کیجیے ربی کا ولا سوچے آسمن اب اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا نصرت قرآن کے لئے صبر کرنا پڑے گا ان تمام سارے کشاکش میں لیکن یہ کہ آپ کسی گناہ اور ناشکرے کی بات سنئے ہی نہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے بس کو اس مربے کا بک رکھا ہوں اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام وہ لہر فسٹ رہوں اور رات کے حصے میں اس کے لیے سید بات کیا کیجیے بس الویلا اور رات کے بڑے حصے میں تصویر کیجیے یہ وہی حکم چلا رہا ہے ابھی ابتدائی دور کا ہے کیونکہ ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں پنج وقتا لیجیے سارا معاملہ رات ہی کا تھا سورہ مزدمل سے چلا رہا ہے معاملہ حکمل لہلا اللہ خلیلہ کس بن حالت قرآن ترکیلا تو لہ لویلا بعد میں جب پنج وقتا نماز کا نظام آ گیا اب اس کو مختصر کر کے تحج اور وہ بھی سب کے لیے نہیں وہ بھی خدور کے لیے فرمایا نافیلا تعلق مبین اللہ لفتہ حج جد میں حضور کے لیے تو وہ بھی ممنزلہ فرض تھی لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے وہ جو چاہیں کرے لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں ہے یعنی نفلی فرض ہے وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہے. ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلا تلق باقی سب کے لیے وہ نفل ہے ان ہاؤ یہ بونل آج لگا وہ براہ یومن سکیرہ یہ لوگ اصل میں دنیا کو محبت دنیا سے محبت کرتے ہیں دیکھیے وہی مضمون آ گیا جسور کیا محمد کل بل پر آج لگتا بتا ضرور آخرا وجو وہی یوم آزرا تو نیلا رب ناظرا تو ان ہاؤ بونل آج رہتا ضرور یومن سقیرہ یہ محبت کرتے اس آجلا سے نقد زندگی سے فوری زندگی کو اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا قیامت کا دن اس کا تصور نکالا ہوا ہے یومن ججالدان اصیبہ اسما اب الفتحم بھی وڑاہ یومن سقیرہ جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے نحنو خلق لاہم بسن ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے وجہ سے بدلنا ہم صالح تبدیلا جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر اس رقب آپ گئے سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باس بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا اس جسم ہمیں دیا جائے گا باقی وہ مفہوم بھی اس کو نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے لیکن میرے ندی کیونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ اس لیے نرم خلق نہ ہوں اور شدل پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں وہ ادا سینا بدل نہ انفارا ہوں تبدیلا ایسے ہی اور بنائیں گے ان آ رہی تذکرہ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے خبر تقزا اللہ ربی سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے سلوک اللہ کی طرف سلوک سیر الا اللہ اللہ کی طرف آگے بڑھنا تقنلوق اللہ سیر الا اللہ, اللہ سلوک اللّہ بہتر اصطلاحات ہیں وما تشاون اللہ ان شاء اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ان اللہ کا نالم الحکیمہ یقین اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا یوز من یساؤ فی رحمت ہی وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا اب اس میں یساؤ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا دا کہ داخل کو یعنی جو ہم نے سورہ بلی میں پڑھا تھا وہ من کانا یور آخر آتا وہ من ارادل آخر رہتا جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو تو اولا کا ان کی صحیح اور جوہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو دونوں اس سے ترجمہ ہو سکتے ہیں اللہ چاہے گا داعظ بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے دنیا کا ہو آخرت کا ہو ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے میں نے چاہا کہ اسے کو اٹھاؤں اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں ورنہ نہیں تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے میں نے آخرت کیا تھا اہل سنت کے ہاں. ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے و اللہ خلقکم و اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے ہم قاسم اعمال ہیں اپنی نیت اور ارادے کی وجہ سے لیکن خالد اعمال اللہ ہی ہے وہ مات اللہ ان اللہ کا نا عالم الحکیمہ فرمن شاء رحمتی و ظالمینظاب علیما باقی رہ ظالم منہ گار ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک علمناک تکلیف دے عذاب اللہ آئس من ذالق اللہ اجرنا من ذالب نہ تقبل منا ان الّ کا انتم العلیم و تم علیہ النّ کا انت طرحیم بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفاغی ویات تم بلآتی وزی حکیم